مرکب کیا جائے اور وہ مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو یہ ہے غورب کی تعریف غورب کی تعریف کیا ہے یعنی وہ واحد اور یکتا اسم نہ ہو بلکہ کسی غیر کے ساتھ مرکب ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو مبنی الاصل بھی نہ ہو مبنی الاصل کے مشابے بھی نہ ہو آئینہ بات سمجھ تو اس میں مورب وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو دو قیدے لگائیں یہاں پر تاریخ کے یہاں تک ہم تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں فصل تاریخ غور فصلیں اس میں مورب کی تاریخ کے بیان میں وہ ہوا کل و اسمن اس میں مورب ہر وہ عثم ہے رخ کی بماغیری ہی جس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا جائے ولا رایوش بھی ہو مغنی الصلیں اور یہ مبنی رسل کے مشابے نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ ہر تاریخ کے اندر ایک جینٹس اور کئی فصلیں ہوا کرتی ہیں آپ لوگ اب السم المورم وہ کلر اسمن و کلر اسمن یہ ہے یعنی کلمن ہر اسم اس کے اندر سب کچھ شامل ہے ٹھیک ہے ہر طرح کا اسم مرکب غیر مرکب ساری چیزیں رق باغیری فصل اول ہے رقب باغیری یہ فصل اول اس سے اسماء معدودہ خارج ہو گئے یعنی وہ چیزیں خارج ہو گئی کہ جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرادات ہیں ان کو اسمائے مادودا کہتے ہیں جیسے زید عمر، بکر خالد میں اب کسی کو کہتا ہوں زید یا کسی جگہ لکھا ہوا زید عمر، بکر رول نمبر بارہ رول نمبر تین ٹھیک تو یہ جو مفرادات ہیں ان کو اسماعی مادودا سے تعبیر کرتے ہیں جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے بلکہ واحد اور یکتا یکتا استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماعی مادودا تو اس سے اسماعی مادودا خارج ہوگے یا آپ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں اس سے وہ اسماع خارج ہوگے جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے رخ کے بماغیر ہی فصل اول ہے اس سے وہ اسما خارج ہوگے جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے بلکہ مفرادات ہوتے ہیں جیسے زید عمر بکر خالد ٹھیک ہے لہٰذا وہ اس میں مارد نہیں ہوں گے ان پر اعراب جاری نہیں ہوگا کسی جگہ پر کلام میں صرف زید لکھا ہو تو آپ اس کو زید ہی پڑھیں گے زیدن زیدن زیدن خود سے آپ احراب نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ کسی غیر کے ساتھ مرکب ہو؟ نہیں ہوگا یہ ہے فصل اول ثانی ولا یشن یہ ہے فصل ثانی اس سے وہ چیزیں وہ اسما خارج ہو گئے جو کہ ہم اپنی رسل کے مشابے ہوتے ہیں جیسے اسماء اشارات ہیں ہاں الا وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں مبنی الاصل تو تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے فین ماضی ہے ہمر حاضر ہے اور تمام ہوں ٹھیک ہے نا یہ تین چیزیں مبنی الاسل ہیں اور باقی جو چیزیں مبنی ہوتی ہیں وہ مبنی الاسل کے مشابے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں مبنی کہلاتی ہیں تو اسماعی اشارات وغیرہ یہ مبنی الاسل کے مشابے ہیں لہذا وہ اس کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے لہٰذا وہ مورب نہیں کہلائیں گے تو مورب کی تعریف یہ بنی کیا تعریف بنی قرسم ہر وہ اسمل مرکب ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو رہا مبنی اور مبنی کے مشابے نہ ہو ٹھیک آئی بات سمجھ आप آپ لوگوں کو اس میں عورت کی تعریف اور اس کی جنس اور فصلیں سمجھ میں آ گئی دو فصلیں ہیں کلو اسمن है وومن جنس کا ہے رتراغیر یہ فصلیں اول ہے اس سے جو ہے غیر وہ اسماع خارج ہوگے جو غیر قدرت مرکب نہیں ہوتے زید امر بکر خارج فاطمہ عائشہ وغیرہ ولا یوشب ابنی الاسل ابن الاصل کے مشابے نہ ہو اس سے وہ خارج ہوگے جو مبنی الاصل کے مشابے ہوتے ہیں جیسے ہاں الاائے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ مبنی اصل کیا چیزیں ہیں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں فیل ماضی امر حاضر اور تمام حروف تو لکھا ہوا ہے آنی الحرفہ تمام حروف البا اتہ اصا الجیم الحا الخو تمام حروف جب یہ یکتا یکتا یعنی استعمال ہوتے ہیں غیر طرح مرکب نہیں ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں ول امر الحاضر امر حاضر مبنی ہے والماضی اور ماضی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں مبنی اصل ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں مبنی کہلاتی ہیں مثال دے دی نہ یہ مثال ہے کس کی اسم میں مورب کی مثال ہے ضعید اسم میں مورب کی مثال ہے لیکن کب کہ جب قام زئی میں ہوگا صرف زیدن ہوگا تو یہ اسم مورب نہیں ہے جب قام زیدن ہوگا تو یہ اسے مورب ہے نحو زیدن زیدن فی قام زیدن جب ہوگا قام زیدن میں تو تب یہ اسے مورب کی مثال ہے کیوں اب کام زعدن میں دیکھیے مرکب بھی ہے غیر کے ساتھ کیوں قام اس کا عامل ہے فعل ہے زیدن اس کا فائل بن رہا ہے تو غیر کے ساتھ مرکب ہوا کہ نہیں دوسری وجہ ہم نے کہی تھی کہ مبنی اصل کے مشابے نہ ہو مبنی الاسل بھی نہیں ہے مبنی الاسل کے مشابہ بھی نہیں ہے لہذا قام زئی کے اندر زئی جو ہے وہ کیا ہے مورب ہے لیکن صرف واحد زعید اگر ہوگا تو وہ مورب نہیں کہلائے گا کیوں اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ مورب کی تاریخ میں کہا ہے کہ رک کی وہاں آغیر ہی غیر کے ساتھ مرکب ہو اگر غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مورب نہیں کہلائے گا جی کہتے ہیں مبنی الحرف نحو قام زیدن لا زیدن صرف ایک واحد زید جو ہے لہٰذ میں ترکیب ہے یہ مرکب نہیں ہے, ہے مرکب نہ ہونے کی وجہ سے لعدم میں ترکیب کا کیا ترجمہ کریں گے مرکب نہ ہونے کی وجہ سے جی في ہا اقام اسی طرح ہا جو ہے یہ بھی مورب نہیں ہے کام ہا کے اندر کام ہا کے اندر یہ دوسری شرط پر تفریح ہے ہم نے دو شرطیں لگائی ہیں اس میں مورب کی تاریخ میں ایک یہ کہ غیر کے مرکب ہو اور دوسرا یہ کہ مبنی اصل کے مشابے نہ ہو تو پہلے کی مثال کہ مرکب ہی نہ ہو جیسے زید مرکب ہو جیسے کام زید ان میں زید دوسرا یہ کہا تھا کہ مبنی الاسل کے مشابے مبنی الصل کے مشابے نہ ہو تو اس کی مثال جیسے پلا ہاں الاحی کام ہاں اولا کام ہا کے اندر جو ہاں اولا ہے یہ کیا ہے مورب نہیں ہے ورنہ یہاں پر کہہ سکتے تھے کام ہا الا کے اندر یہ اس میں کیا ہے مرکب ہے لہٰذا یہ مورب ہونا چاہیے کیونکہ کہ ہا الا یہ فائل بن رہا ہے کس کے لیے کام کے لیے لہٰذا اس کو کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مورب ہونا چاہیے لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں یہ مورب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ مبنی الاصل کے مشابے ہے مبنی الشابے ہے ہاں الا اے تو لہذا جی یہ مشابے ہے مبنی الاصل کے ٹھیک ہے تو لہذا کام ہاں الا چند الا اے کیا نہیں ہوگا مورب نہیں ہوگا کیوں یہ وجود رشے بھی مشابے حق کی وجہ سے کس کے ساتھ مبنی الاسل کے ساتھ اتنی بات بھی سمجھ میں آ گئی آخر میں بالکل آپ کو کہتے ہیں اس میں نورب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں تمکن آپ کے نح اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس کو اس میں متمکن کیوں کہتے ہیں تمکن کے معنی ہیں جگہ دینے کے ٹھیک ہے کسی کو جگہ دینا تو تمکن یہ اسم بھی چونکہ اپنے آخر میں احراب کو جگہ دیتا ہے لہٰذا اس کو بھی اس میں متمکن کہتے ہیں آئی بات سمجھ رول نمبر چار آج کے سبق میں ہم نے اس میں مورب کی تعریف پڑھی ہے ٹھیک ہے اس میں مورب کوشش کیا کریں کلاس کے وقت سے پہلے آئے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اسمورب کی تعریف مورب آپ جانتے ہیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مورب ہوتے اور ایک مبنی مورب وہ ہوتا ہے کہ جو مورب جس پر اعراب جاری ہو مبنی وہ کہ جس پر اعراب جاری نہیں ہوتا بلکہ اعراب جا احاظہ رائی تو حاضا مرر تو بے حاضا ٹھیک ہے اس میں اشارہ ہے مبنی لسل کے مشابے ہے مبنی ہے لہٰذا اس پر عراب جاری نہیں ہوگا غرب کی مثال جا ازن رائی تو زئی دن مرر تو بے دیکھو ہر حالت میں ہر باری میں اراب تبدیل ہو رہا ہے جب وہ رفع کا تقاضا کرتا ہے تو فائل بنتے زعید آتا ہے منسوخ مفول کا تقاضا کرتا ہے تو زیدن منصوب آتا ہے مجرور کا تقاضا کرتا ہے تو بے زعید آتا ہے تو یہ ہے مورب اور مبنی تو آج کے سبق ہے ایسے مورب کی تعریف کہتے ہیں کل میں رقم ہی ولا کو مبنی السلیہ دو باتیں کی ایسے مورب کی تعریف میں ایک یہ کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو اور دوسری بات یہ کہ مبنی الصل کے مشابے نہ ہو ٹھیک ہے اب کوئی بھی اسم جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا یعنی تنہا ہوگا تو وہ مورب نہیں ہوگا جیسے زید صرف کہا جائے زید یا بکر خالد رول نمبر چار رول نمبر تین رول نمبر بارہ کچھ بھی کہا جب وقت واحد واحد یکتا یکتا الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ مورب نہیں ہوں گے کیوں کہ مورب کی تاریخ میں شامل ہے کا کے بما غیر ہی غیر کے ساتھ مرکب ہوگا تب اس پر احراب جاری ہوگا ورنہ نہیں دوسری قید لگائیے والا یشک مبنی الصل مبنی الصل کے مشاب نہ ہو لہذا اگر کوئی چیز مبنی الصل کے مشابے ہوگی تو وہ مورب نہیں ہوگی جیسے جا الا تو یہ چیزیں ہاں اولا اس کے اندر مورب نہیں ہوگا باوجود اس کے پھر یہ مرکب بھی ہے یعنی اس کا عامل بھی ہے رد مرکب بھی ہے لیکن پھر بھی مورب نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کیونکہ یہ مبنی اصل کے مشابے ہے پھر آپ کو بتایا سبق کے اندر کی مبنی اصل کیا چیزیں ہیں مبنی اصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی امر حاضر اور تمام کے تمام حروف یعنی حروف تہجی جتنے بھی ہیں علیف با سا یا تک ٹھیک ہے تو یہ تمام حروف مبنی اصل ہے آگے پھر سے دیکھ لیں کہ سبق کو فصل فی تعریف الاسم میں مور فصل ہے یہ اسم میں کی تعریف کے بیان میں اسے غورب کو کہتے ہو کلین اس میں مورب ہر وہ اسم ہے رقبری غیر کے ساتھ مرکب ہو ولاشل و مبنی الصل اور مبنی مشابے نہ ہو ٹھیک ہے تو کلین و منزل کیا ہے رقی الماغیر فصل اول ہے اس سے تمام اسماعی مادہ وغیرہ شامل ہو گئی ہر وہ اسم خارج ہو گیا جو کیا غیر کے مرقب مرکب نہ ہو ولاش و مبنی الصل فصل ثانی ہے اس سے تمام کی تمام وہ اسماع خارج ہو گئے جو کیا ہو مبنی الصل کے مشابے ہوں آنی اب مبنی رسل کیا چیزیں کہتے ہیں آنی یعنی میری مراد آنی یعنی میری مراد مبنی رسل سے کیا مراد ہے میری مراد الحرف صاحب ایک کتاب کہہ رہے ہیں الحرفل امر الحاضر حروف امر حاضر اور ماضی نقید الف قام و زید اب قام الزعید میں جو زعید ہے یہ کیا ہے مورب کی مثال ہے ٹھیک ہے اس پر اعراب جاری ہوگا لا زیدن الحدہ صرف زید اگر کہا جائے گا تو یہ کیا ہوگا مورب نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیر کے مرکب نہیں ہے اچھا جی لحاظ میں ترکیب ہے مرکب نہ ہونے کی وجہ سے مورب نہیں ہے اور جب ہم اپنی رسل کے ساتھ مشابے ہوگا تو اس پر اعراب جاری نہیں ہوگا وہ مورب نہیں ہوگا وہ مورب کے سے متمکن بھی کہتے ہیں تمکن کے معنی جگہ دینے کے ہیں اور یہ بھی جو ہے اس کو بھی دیتے ہیں باقی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مورب اعراب سے ہے عراب کا معنی ظاہر کرنے کے ہیں اور لفظ مورب یہ ہے اس میں ضرف اراب و عرب و جیسے آپ فرال سے پڑھتے ہیں اکرم اکرام مکرم تو محرب تو کیا مطلب ہوگا ظاہر کرنے کی جگہ تو یہاں پر بھی عراب ظاہر ہوتا ہے اعراب ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بھی عراب ظاہر ہونے کی جگہ اس لیے اس کو مورب کہتے ہیں ٹھیک اس پر عراب آتا ہے ہر طرح کا تینوں حالتوں میں مبنی بنا ہے بنا کس کو کہتے ہیں اصل بنیاد کو کہتے ہیں کسی بھی عمارت کو آپ تعمیر کرتے ہیں اس کی جو بنیادیں رکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ پر قائم رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن یہاں ہو کل کو دوسرے محلے میں دوسرے ٹاؤن میں شفٹ ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح مبنی بھی کیا ہے وہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے اس کے آپ بدلتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم و حمل جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے اولادوں میں برکت عطا فرمائے اولادوں کو نئے سالح بننے کی تفیق عطا فرمائے اور سب کو صحت والی آفیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے مجھ سے میں تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں واخرا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ